چاہتا ہے سباہ ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو آ جائے ہو سکتا ہے صبح صبح تمہارے اوپر وہ غارت گری کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے وہ یقول گڑست ان اوساحتوں کا ہاتھ ہے اور آپ اکثر فرماتے تھے دیکھے لوگوں میں کس طرح بھیجا گیا ہوں میری بےشت ہوئی ہے کہ قیامت اور میں اس طرح ہے وہ یقروں میں نہ اس بڑے ہی ثبابت اوسطہ اور جمع کر لیتے تھے جوڑ لیتے تھے آپ اپنی دونوں انگلیاں کو انگشتے شہادت اور یہ درمیانی انگلی جو ہے اس کو جوڑ کر وش تو آنا بسات کہا تین یہ اس طریقے سے یہ قیامت جو ہے میرے بعد اب کوئی فصل نہیں ہے میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو اب کسی اور نبی رسول کو نہیں آنا اب تو بس قیامت ہی آنی اور ایک آپ کے خطبے کے الفاظ خاص طور پر میں آپ کو نوٹ کرا دوں وہ یقول اور آپ فرماتے تھے اما بہاد الف خیر الحدیث کتاب الله و خیر الحدی حدی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم و شرالعمور و محدسات وکل عبد یہ آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر اکثر و بیشتر الفاظ موجود رہتے تھے کہ دیکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے بہترین ہدایت عملی ہدایت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور سب سے بدترین اعمال وہ ہے جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں بدعات کر لیے جائیں اور جان لو کہ ہر ودت گمراہی ہے بہرحال میں اس میں اس وقت جس حدیث کو میں نے سنایا ہے آپ کو وہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آپ کا خطبہ جو ہے خطبہ ہوتا تھا لیکچر نہیں ہوتا تھا بے جان قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی بلکہ اس میں جوش و خروش پورے اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی اظان اور یقین جو ہے گویا کہ اس کے ہر ہر حرف کے اندر موجود ہوتا تھا تو یہ آپ کے خطبے کی شان تھی بہرحال اس جگہ پر یہ پہلی آیت تو گویا کہ ہم نے مکمل کر لی یا یوح الدین اذا دودی علی صلا می یوم جمع فسا ذکر اللہ وزر البید زالکم خیر اللہ ان کنتم تعلمون اب آئیے دوسری آیت پر فیضا کم یت اسلح تو فن تشروف اللہ وقت انفضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے فن اب لفظی ترجمہ یہاں پر بھی امر کا ہے تو منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ وقت انفضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو یہاں یہ سانوی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے کہ رزق کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو قرآن تصور یہ دینا چاہتا کہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ تمہیں ملے گا تم اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا محنت تم کرو گے بھاگ دور تم کرو گے دکان پر تم بیٹھو گے کارخانے میں تم کام کرو گے کھیت میں تم کام کرو گے لیکن جو کچھ مل جائے اسے اپنی محنت کا نتیجہ اپنی کمائی اپنے صلاحیت اور اپنی ذہانت اور اپنی پلاننگ کا کوئی صورہ نہ سمجھنا کبھی کیونکہ یہ ہوگا تو پھر تمہارا ذہن اور تمہارا مزاج قانون کا ہو جائے گا اوتی تو ہوا علم لندی جو کچھ مل جائے اسے فضل سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کی آتا ہے اور یہ بلا استحقاق اس نے مجھے دے دی وقت الفضل اللہ وقف کر اللہ کثیر اللہ اور اللہ کو یاد رکھو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کثیر اب کیا ہے نماز ادا ہو چکی خطبہ بھی ہو چکا یہ ذکر جو ہماتن ذکر تھا نماز بھی ہم ذکر خطبہ بھی ہم ذکر وہ پورا ہو گیا اب جاؤ معاشی جد و جہد میں لگو لیکن ذکر جو ہے مسلسل جاری رہے یہ ذکر اب کون سا ہوگا اس کو ہم ذکر قلبی بھی کہہ سکتے ہیں ذکر نفسی بھی کہہ سکتے ہیں ہر آن اللہ یاد رہے ذکر کہتے استحزار اللہ فی القلب اس پر مکمل ہماری بحثیں ہو چکی ہیں منتخب نصاب کے حصہ دوم کے درس میں جبکہ سورہ آل عمران کے وہ آخری آیات کا جو درس ہے اس میں یہ تمام مضامین سامنے آ چکے کہ ذکر کہتے کسے فکر کسے کہتے الزین یسکر اللہ قیام والا جم جنوب ہی میت فکر الفیق کے سماوات ملر فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر ذکر اور فکر دونوں کو جمع کرنے سے اصل میں قرآن مجید جو تمہیں راستہ بتانا چاہتا ہے روحانی ترقی کا اور تقرب اللہ کا وہ ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہیں براد یہاں پہ مراد ہوگا یا پھر وہ ادیائے معصورا ہے آج بھی جو کام بھی کر رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے اس اعتبار سے ذکر کثیر تو تم کرو گے تبھی فلاح ملے گی یہ نہ سمجھنا کہ اب مسجد سے نکلے تو ذکر ہو چکا اب غافل ہو جائیں نہیں یاد رکھو ہر آن یہ تو گویا کہ گاڑا ذکر تھا ہم ذکر تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ ذکر راسخ ہو جائے تمہارے اندر لیکن یہ کہ بقیہ پورے اوقات کے اندر اس ذکر کو جاری رہنا چاہیے لیکن یہاں میں اس آیت کے ذمن میں خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منتشر ہو جاؤ نماز کے بعد یہ بھی امر تو ہے لیکن وجوب نہیں کوئی شخص فرض کیجئے جمعے کی نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا رہے اور وہ ذکر کرے تلاوت کرے کوئی اور سلسلہ ہو تو اس میں کوئی ہے جو ہے مانے نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ فل ہے تو لازمن منتشر ہو جانا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اصل میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جمعہ کا نظام جو تھا سابقہ شریعت میں شریعت موسوی میں اصل جمعہ تھا انہوں نے گم کر دیا تو ان پر بھی پھر جو ہفتہ ہے وہی وہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا لیکن اس ہفتے کا حکم جو ہے وہاں بہت سخت تھا پورے دن کاروبار دنیاوی متلقن حرام تھا وہ پورا دن آپ کو معلوم ہے سورہ آراف میں اس ایک قبیلے کا ذکر موجود ہے جو کہ حاضر البحر جو ساحل پر آباد تھا اور مچھلیوں کے پکڑنے کی زمین میں سخت کے حکم میں انہوں نے کاویل کی اور پھر جس طرح بھی ایک ہیلے بہانے سے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا تو ان کو سخترین سزا دی گئی مسک ان کے چہرے جو ہیں وہ بدل دیے گئے اور سوروں اور بندروں کی طرح ان کی شکلیں بنا دی گئیں سخت ترین ہے کہ جو دیا گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان سب کی ہلاکت واقع ہو گئی شریعت محمدی علیہ صاحب والسلام میں یہ نرمی پیدا کی گئی بحثیت مجموعی بھی یہ بات ہے کہ شریعت محمدی آسان ہے میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا یہ ریچولس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر شاہ کوئی ریچول اس کو کہا جائے گا حقیقت میں تو وہ تمام افال و اعمال ہماری مسلحت ہماری منفات کے لیے اس کے اندر حکمتیں ہماری بھلائی اور دوسرے یہ کہ پھر اس میں بھی آسانی بہت آسانی چنانچہ اس جمعے کے لیے جمعے کے جو نظام ہمیں دیا گیا ہے اس میں وہ حرمت مطلق جو ہے کاروبار دنیاوی کا حرام مطلق ہو جانا وہ صرف اس وقت کے لیے ہے اذان اور اذان بھی اذان ثانی ازان قدیم وہاں سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک اب یہ کتنا وقت لگے گا ایک گھنٹہ لگ جائے گا میکسیمم اس کے اندر اندر وہ حکم ہے اس میں کاروبار دنیاوی مطلق حرام ہے البتہ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کو قیاس نہ کرنا سابق یوم سب کے حکم پر کہ اب بقیہ دن بھی تم کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کر سکتے فائدہ پونا یا تصد فنتشر فلر من ہو منفر اللہ کثیر اللہ الکمت فل جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو پھیل سکتے ہو زمین میں حسب ضرورت ہسب منشا جاؤ اپنے کاروبار میں دکان میں دنیا میں آفس میں جہاں جاؤ جاؤ تمہیں جانے کی اجازت ہے لیکن بس یہ کہ رہے کہ ذکر کثیر جو ہے اس کا پورا اہتمام برقرار رہنا چاہیے لال نقو تفلے ہوں تاکہ تم فلا پاؤ یہی بات ہے اصل میں تبکیل کے حوالے سے بھی جو حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ ترغیب دی گئی ہے کہ پہلی ساتھ میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا دوسری ساتھ میں جو آ جائے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک گائے کی قربانی کرائے تیسری سات میں جو آئے گا اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک میڈا سیگو والا اللہ کی راہ میں قربان کرے چوتھی ساتھ میں جو آئے گا وہ جیسے کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی پانچویں ساتھ میں جو آئے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور جب امام کا خطبہ شروع ہو گیا فیضا خرید امام اب تو وہ فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے حاضری درج کر رہے تھے اب وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ مسجد میں آ کر خود بھی خطبہ اور ذکر جو ہے سننا شروع کر دیتے لہذا اس میں البتہ یہ ہے کہ وہ کہا کا جو قول ہے اور صحیح ہے کہ فرضیت جمعہ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی جو آیا فضیلت جمعہ میں حصہ نہیں رہے گا ایک فرضیت ہے ایک فضیلت ہے فرضی. فرض تو ادا ہو جائے گا اس کے بعد بھی کوئی شخص آیا ہے بلکہ یہ بھی بتا کہ ایک رقم بھی ملی ہے تو جمعہ مل گیا اس کا فرضیت تو اس کی ادا ہو گئی آخر گھر سے نکلا ہے چلا ہے آیا ہے بہرحال فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن فضیلت جمعہ میں اس کا حصہ نہیں تو عرض یہ کرنا ہے کہ اصل میں حکمت تو یہی ہے کہ پورا دن جمعہ کا اسی کام کے لیے وقت کیا جائے لیکن آسانی یہ کی گئی ہے کہ حرمت قطعی جو ہے حرمت متلفا وہ بہت محدود کر دی گئی ہے درمیان میں ایک گھنٹے کے لیے تقریباً یہاں تو ہر طرح کا کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے لیکن اس کے بعد حرام نہیں ہے البتہ جو اصل مقصد ہے غرض وغائط ہے اصل حکمت ہے وہ اگر پیش نظر رہے گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ صبح بھی سورج نکلتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ اور اپنا سارا وقت جو ہے نماز تک بھی اسی یاد الہی میں ذکر میں تلاوت میں صرف کرو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس پر ایک تو قول ہے شاہ بلی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جس سے مجھے اختلاف ہے مجھے بقیہ علماء جو ہیں اکثر ان کی رائے سے اتفاق ہے لیکن میں قول ان کا بھی سنا دینا چاہتا ہوں کیونکہ موتا امام مالک کی دو شرحیں لکھی ہیں شاہ بری اللہ دہلوی نے ایک فارسی میں جس کا نام ہے مصفہ ایک عربی میں جس کا نام ہے مصوعہ ان دونوں میں انہوں نے لکھا ہے مترجم گویت مترجم یہ کہتا ہے علماء بحث دارند کے مراد اساد نری حدیث جزوے دواز دہم روزس یا لمحہ خفیفہ کہ علماء کیا اس میں کلام ہے کہ آیا یہ جو یہاں گھنٹے کہے گئے گھڑیاں کہی گئی پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی یہ جو بارہ گھنٹے ہوتے ہیں دن کے انہی میں سے یہ گھنٹے ہیں یعنی گھنٹے مراد ہے یا یہ کہ یہ کوئی اور کوئی سات خفیفہ ہے یعنی زوال کے بعد سے جو ہے یوں سمجھئے کہ پانچ, پانچ منٹ کے وقفے سے ایک ایک قرار دی جا رہی ہے یہ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بر تقدیر اول وقت تبکیر از طلوع آفتاب پاشد اگر پہلی رائے ہوگی تو تبکیر کا تقاضا یہ ہوگا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جایا جائے, جائے وہ بر تقدیر ثانی از وقت زوال اور اگر تقدیر ثانی ہو دوسری رائے ہو تو پھر زوال کے فورن بعد پہنچ جایا جائے, جائے زوال کے وقت پہنچ جائے جائے ظاہر پیش فقیر وجہ ثانی اسم اپنی رائے دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس فقیر کے نزدیک دوسری رائے صحیح ہے باقی بہتر اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ دوسری بات جو کہی ہے عربی میں قل تو ہوا اور اہل علم پہلی بات کو کہا اہل علم کا قول وہ ہے ون اصح میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے انہاد ہی ساعت و ساعت الطیفۃ البادت زوال کہ یہ جو گھڑیاں گنائی گئی ہیں پہلی گھڑی دوسری گھڑی یہ کوئی مختصر اور لطیف گھڑی ہیں زوال کے بعد ل سات النتی تدور و یہ وہ گھنٹہ نہیں ہے کہ جس پر کہ یدور و علیہ حساب الہل ون جس پر کہ رات اور دن کا جو حساب قائم ہے یہ وہ نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا شاہ صاحب کی بہت ہی ساز کوئی بات ایسی ہے کہ جس سے مجھے اختلاف ہے لیکن یہ معاملہ بھی وہ اختلافی ہے میں جو اکثر علماء کی رائے ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس کے ضمن میں میں آج آپ کو ذرا ایک لمبا سنا رہا ہوں احیاء العلوم احیاء علوم الدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا اقتباس دے رہا ہوں اس لیے کہ اس میں جو نقشہ سامنے آتا ہے میں نے خود اپنے بچپن میں وہ نقشہ دیکھا ہوا ہے یعنی آپ یوں سمجھئے کہ انیس سو چالیس کے لگ بھگ بھی اگر دنیا میں وہ نقشہ موجود تھا اور ہمارا ملک ہندوستان اس میں اور انگریزی دور میں تو پھر یہ ہے کہ واقع بات پھر وہی صحیح ہے ہماری روایات کے مطابق وہی نقشہ ہے جو سامنے آتا ہے وہ حدیث پہلے تو اس نے روایت کی ہے امام غزالی نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راہ الجماۃ فساد العلا فقان نما کربا بدنتن و ومن راہ في سانی عط فقان نما کربا ومن راہ في سال صط فقان نما کربا قبشن اقرن ومن راہ فساط رابعت فقان نما احدا دجاجتن ومن راہ في القاب صط فقان نما احدا بیزتن یہاں تک تو میں اب ترجمہ نہیں کر رہا متعدد مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں اب وہ فرماتے فیضا خرج الامام یہ بھی ہی ہے جس کو کوٹ کر رہے ہیں امام غزالی جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے تویت صحف تو رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں رفیات الاقلام قلم اب اٹھا لیے جاتے ہیں اب حاضری کا اندراج نہیں ہوگا مجکمات الملائے تو انگل مم برے یہ الفاظ میں نے پہلے بھی دو تھے اگرچہ اس روایت میں موجود نہیں تھے اس روایت میں ہے اور جمع ہو جاتے ہیں فرشتے بھی ممبر کے پاس یستمعون تم اب وہ ذکر سنتے ہیں فرمایا فمن جا بعد کا اندما جال حق سلاط نئے سلح بن فضل شعی جو اس کے بعد آئے گا اس کا تو صرف نفس نماز نفس فرضیت تو ادا ہو جائے گی فضیلت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ حدیث ہے کہ جس کو امام غزالی نے کوٹ کیا ہے اب وہ فرماتے ہیں ان پہلی گھڑی ہوگی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ بسانی تو الا ارتفا اور دوسرا گھنٹہ ہوگا جب سورج ذرا کچھ اونچا ہو جائے اور تیسری سات ہوگی الا ام بساتا ہی نہ کرم دل جبکہ دھوپ خوب پھیل جاتی ہے اور قدم اس کی گرمی کو پیر جو ہے انسان کے چلتے ہوئے گرمی کو محسوس کرنے لگے ہیں راب خام ست و باد زوال اور چوتھی اور پانچویں گھڑی جو ہے یہ پھر زہا جو ہے نماز چاشت کے بعد سے لے کر زوال تک ہے الس زوال زوال تک وہ فضل با قلیل ان دونوں میں جو آئے گا ابھی زوال سے پہلے آنے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک گھنٹے پہلے دو گھنٹے پہلے زوال سے پہلے اگر آ جائے گا تو اس کا فضل جو ہے بہت ہی ہے وہ کال صلی اللہ علیہ وسلم اور آمضور صدار صبح نے فرمایا ہے سلاس اللہ یعم اللہ س معافی ہننا لذور اکزل فی طلے تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا فضیلت ہے کتنا ثواب ہے کیا درجہ ہے تو وہ اس طرح دوڑ کر آتے ان چیزوں کی طرف جس طرح کے اونٹ دوڑتے ہیں ان کی طلب میں وہ تین چیزیں کیا الزان ازان خود ازان دینا جا کر یہ سعادت حاصل کرنا وہ الاول اول پہلی صف میں جا کر انسان نماز کے اندر شریک ہو ونغدو و ان اور جمعے کے دن صبح سویرے جانا وکال احمد ابن الحمبل رضی اللہ عنہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ فرمایا افضل و ہن الغدو انجمع ان تین چیزوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جلد صبح سویرے جانا ہے سب سے بڑی ان تینوں کے اندر بھی افضل یہ ہے وفیل خبر ہے اور ایک حدیث میں حضور کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے ہزا کانا یوم الجماتے جب جمعے کا دن ہوتا ہے کاغت الملائقت باب ال مساجد تو فرشتے جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو عیدی ہند صحف المن فض من المن ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں چاندی کے اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتے ہیں سنہری یا قبول الفل اللہ براتے ہوئے وہ لکھتے جاتے ہیں اول اس کے بعد کون درجہ بدرجہ ان کے ان کے مراتب کے مطابق فی خبر اور ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے ان ملائقہ قدور الرجل رجونا اضافہ خران وقت یہ کہ فرشتے جو ہیں جب کوئی شخص اپنے معمول سے تاخیر کر دیتا ہے تو وہ تلاش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آیا فلا شخص تو جلدی آ جائے کرتا تھا وہ تیسری سرخت میں آتا تھا کیا ہوا کیوں نہیں آیا فلاں شخص فلاں مسلمان جو دوسری ساتھ میں آ جاتا تھا کیا ہوا کیوں نہیں آیا تفق تفقد الج اللہ اجاط اخران وقت ہی اوم جمع فیصل و تو ان میں سے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے ما فعل فلان کیا ہوا اس شخص کو وہ ملزی اخرہ ان وقت کس شے کی وجہ سے وہ اپنے وقت سے جو ہے تاخیر کر رہا ہے کیوں اب تک نہیں پہنچا فیقولون اب پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ انکان اخرہ فقر ہی اے اللہ اگر اسے کسی فقر اور تنگستی نے تاخیر پر مجبور کر دیا ہے تو اے اللہ اسے غنا آتا فرما وہ امکان عقر مرد ان اور اے اللہ اگر اسے کسی بیماری اور, اور جو بھی تکلیف ہے اس کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی تو اسے شفا عطا کر وہ امکان اخرہ شغول ان ہو اگر کسی شدید مصروفیت کی وجہ سے وہ تاخیر کر رہا ہے تو اللہ اسے فراغت کی نعمت عطا فرما فرقوں نے عبادت کا اپنی عبادت کے لیے اسے فراغت کا فرما وہ ان کا نقرہ رحل فاکبل بے قلب اور اے اللہ اگر کسی وہ دنیاوی جو ہے وہ کھیل کے اندر مصروف ہو گیا ہے کوئی ایسی جو ہے بات تفریح والی بات ہے تو اے اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کی طرف اپنی طاقت کی طرف موڑ دے لیکن یہ دعا چن کے لیے کر رہے ہیں فرشتے کے لیے کہ جن کا معمول ہے پہلے آنے کا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی کانا یوراف القرن الا اور یہ دیکھا جاتا تھا پہلی صدی میں پہلے زمانے میں شہرن اور بادل فجر کہ این سحری کے وقت یا فجر کے فوراً بعد میں نے جیسا گیس کیا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے صبح صبح سرسا ایک قصبہ ہے وہ اب ہریانہ میں ہے اس وقت وہ پنجابی کا قصبہ تھا ضلع کا تھا قصبہ چھوٹا سا تھا بیس ہزار پچیس ہزار کی آبادی ہوگی لیکن یہ کہ وہاں ہندو تھوڑے تھے مسلمان زیادہ تھے اور آس پاس کے علاقے میں صرف مسلمان تھے شہروں میں تو ہندو کاروبار انہی کا ہوتا تھا دو تہائی جو ہے قصبہ وہ مسلمانوں کا تھا اور اس دو تہائی قصبے میں ایک سڑک جسے چوسر کی سڑک کہا جاتا ہے بیچوں بیچ شمالن جنوبن شکتن گربن اور این اس چوک میں ایک مسجد تھی اور دہلی کی جامع مسجد کی طرح اس کی وہ کرسی اونچی تھی نیچے دکانیں تھیں مسجد بڑی علیشان بہت اونچا جو ہے اس کا مینار تھا اس مسجد سے مجھے خاص شکف اس لیے ہے کہ میری بسم اللہ وہیں ہوئی ہے میں نے قاعدہ یسد القرآن وہیں پڑھا ہے تو میری تعلیم یوں سمجھئے کہ اس کا آغاز اس مسجد سے مجھے خواب میں پاکستان آنے کے بعد یا وہ مسجد آتی رہی ہے بہت عرصے تک اور یا اپنا وہ گھر جس میں میری ولادت ہوئی تھی اور جس میں کوئی تقریباً یوں سمجھئے کہ دس برس کی عمر تک میں رہا ہوں یہی دو لینڈ مارکس ہیں میری وہ قبل اس تقسیم کی جو پندرہ برس کی زندگی اس کے سرسے میں میں نے یہ مندر اپنی آنکھوں سے دیکھا صبح سویرے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اونٹوں کے اوپر سہرائی علاقہ ہے اونٹوں پر آتے تھے سفید براک ان کے امامے ان کے وہ جو صافے پہنے ہوئے ہیں اس کے اور پھر یہ کہ لمبے لمبے کرتے سفید تیبند سفید اونٹوں کے اوپر ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی آ رہے صبح مسجد بھر جاتی تھی اور جمعے تک وہاں پر محفلیں منعقد ہوتی تھیں ایک محفل میں جماعت اسلامی کے لوگ جو اپنا لٹریچر لے کر پڑھ کر سنا رہے ہوتے تھے لوگ جمع ہیں لٹریچر کا مطالعہ ہو رہا ہے کہیں در سے قرآن ہو رہا ہے کہیں در سے حدیث ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں تو مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بٹ کر ایک ہی مسجد میں لوگ اپنے اپنے مشاغل میں کوئی صرف قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کوئی نوافل ادا کر رہا ہے تو میں یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہ عمارت یہ نقشہ میں دیکھا ہے کہ بکانا یوراف القرن الحرن او بعد فجر سہری کے وقت یا فجر کے فارما اطرکات و من اکم مناس في فرج و یسدم بحا الجام کہ لوگ جو ہے راستے جو ہے وہ بھر جاتے تھے لوگوں سے اور لوگ سواریوں کے اوپر آ رہے ہوتے تھے مسجدوں کی طرف اور راستے ان سے جو ہے اجتحام ہو جاتا تھا ان پر کا یامل عید ایسے ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ہوتا اور یہ حدیث بھی موجود ہے جمعہ تو عید المسلم جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے مانند ہیں حتہ اندر سزا دیکھا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ کیفیت بدلتی چلی گئی فقیل اول و بداط ان حدست فل اسلام ترک المکور الجام الجامع اور یہ کہی گئی ہے بات کہ پہلی بدعت جو اسلام میں شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں آئی ہے وہ جمعے کے دن صبح سویرے مسجد جانے سے رک جانا ہے جمعے کے لیے اول وقت میں جانے کے جو ہے جب لوگوں کی عادت ختم ہوئی ہے تو یہ پہلی بدعت ہے وہ کیف لا اس کال مسلم یہود نسارا کیا ہو گیا مسلمانوں کو وہ یہودیوں اور نصارہ سے شرم نہیں کرتے وہ یوک کے رونا البیا کنائ سے یوم حالانکہ وہ الگ صبح جاتے ہیں اپنے سنیگاگس میں اور اپنے چرچز میں ہفتے کے دن اور اتوار کے دن وہ تو لابد دنیا کیفا یوک کرونا اللہ حافل اور دنیا کے تعلیموں کو نہیں دیکھتے کیسے منڈیوں کا رخ کرتے ہیں صبحی صبح ہی صبح منہ ادھیرے جو ہے جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے سامان لے کر جو ہے منڈیوں کے اندر صرف بے و شرح کے لیے دنیاوی فائدے کے لیے وری بھی اور نفع کمانے کے لیے صابق ہم تو لاب ال آخرا تو کیا وجہ ہے لیم السابق ہم تو لاب ال آخرہ آخرت کے طالب ان سے اس مسابقت میں آگے کیوں نہیں نکلتے وہ یو قانو یقن فی قرب ہی میں صبح نہ وعلی اعلیٰ قدرے بکور ہی مل جما اور یہ بات بھی کہی ہے کہنے والوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لوگوں کو اتنی ہی سبقت حاصل ہوگی جلدی دیدار نصیب ہوگا جتنا کہ وہ جلدی جمعے کے لئے جمعے کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وہ بکرت الجام اور ایک صبح کو جمعے کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صبح صبح صبح سویرے مسجد جامع میں داخل ہوئے فرا سناث خب بال تو انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص ان سے پہلے بازی لے گئے سبقت لے گئے پہلے پہنچے ہوئے مسجد میں فختما بزال کا تو نہایت غمگین ہو گئے حضرت عبداللہ مسعود اس پر وجہ یقور و فی نس سے اور انہوں نے اپنے آپ کو احتاب کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہنا شروع کیا رابع اور باطم تم تو چار میں کے چوتھے ہو بمار آب عرب عاد من البور ابد اور یہ جو چار میں کا چوتھا ہونا ہے یہ تو پھر بکور جو ہے اس میں سے اسے, اسے کوئی حصہ نہیں ملتا یہ کیفیت جمعے کی جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے جو مطلوب ہے جو مقصود ہے البتہ جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے وہ صرف آسانی کر دی گئی کہ اذان کے بعد سے دے کر جماعت کی ادا ہو جانے تک بہت ہی مختصر سا مضمون ابھی اس سرح مبارکہ کا باقی رہ گیا ہے اب یہ قرض انشاءاللہ کل ہم ادا کریں گے بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم